من و عیم اسپالاتا اور نماز قائم کرو وات ذکا اور زکوٰۃ دو ورکا اور رکو کرو مراک رکو کرنے والوں کے ساتھ بنی اسرائیل کو خطاب ہے اللہ سبحانہ خانہ ہوا کا اور ان کو حکم دیا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ایمان لا کر نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو الخلا کا نماز قائم کرو حکم ہے نماز قائم کرنے کا اور نماز قائم کرنے کی چھ شرائط ہیں چھ حقوق ہیں نماز کے اگر وہ ادا ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے کہ نماز بر وقت ادا کی جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان صلاح قانت علی المؤمنین کتاب موقوتا نماز با جماعت ادا کی جائے برقا راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں جمع کیا جائے پھر میں حکم دوں جمع کروائی جائے اور میں اپنے چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کا پیچھا کروں جو نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے میں ان کے گھر جلا ڈالوں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان مرد کی نماز گھر میں جو ادا کرے قبول نہیں فرماتا اللہ کے کوئی عذر ہو بیماری ہے بندہ مسجد میں پہنچ نہیں سکتا یا خوف ہے دشمن کا ڈر ہے مسجد گیا تو قتل ہو جائے گا یا کوئی عذر جسم کا کوئی حصہ تلف ہو جائے گا یا پھر بارش اتنی شدید ہے کہ مسجد تک پہنچا نہیں جاتا یہ عذر ہیں اس کے بغیر گھر میں نماز ادا کرے فرضی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اسی طرح حکم دیا ہے کہ ویسے نماز پڑھو کمارا ای تو مونی الی جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو سنت کے مطابق نماز ادا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے اور جماعت کے دوران صفوں کو ملانا درست کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تقیم و صفوفہ کنفعین تصویت و سفوقی منی اقامت سالات صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے پھر اسی طرح نماز پر موازبت دوام اور ہمیش بھی اختیار کرنا یہ بھی اقامت سالات کا حصہ ہے نماز پر دوام اختیار کیا جائے پانچوں نمازیں باجماعت بردقت مسجد میں آ کے ادا کی جائیں کوئی ایک نماز بھی نہ چھوڑی جائے نہ ترقی جائے ارکان کی تاجیر اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے اگر نماز میں اطمینان نہیں ہوگا تو پھر وہ نماز نماز ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھی تین مرتبہ کہا تھا ارجر فسلی تعین کا لم تسلی جا جا کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی پڑھی تو تھی اس نے نماز لیکن اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا تو آپ نے فرما دیا تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں تو یہ اقامت سلاد کی شرائط ہیں وہ آ تو زکاتہ اور زکوۃ دو زکوت کا نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی چاندی ساڑھے باون تولے اگر کسی کے پاس ہو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس سے زائد پھر اس پر زکوٰۃ ہے ڈھائی فیصد چالیسواں حصہ اور سونا ساڑھے سات تولے ہو تو اس پر زکوت ہوگی ساڑھے سات تولے سے زائد جتنا بھی ہو اڑھائی فیصد کے حساب سے اس پر زکوت ہو دو. ہمارے دور میں یہ پیپر کرنسی ہے یا ڈیجٹ کرنسی آج کل شروع ہو گئی ہے کرنسی کی تمام تر صورتیں چاندی کے حساب سے ان کا حساب کتاب لگا لیں ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوت ادا کرنا فرق ہو جائے گی اور اس کے لیے حولانے نے حول شرط ہے کہ پورا سال بندے کے پاس کم از کم اتنی رقم موجود رہے پھر اس پر رقع فرض ہوگی اور اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی کو تنخواہ ملتی ہے پچاس ساٹھ ہزار روپیہ مہینہ وہ مہینے میں خرچ ہو جاتی ہے مہینے کے آغاز میں ہوتے ہیں پیسے اور اختتام میں فارغ اس پر کوئی زکاط نہیں جمع پونجی ضرورت سے زائد سال بھر موجود رہے ساڑھے باون سولہ چاندی کی قیمت کے برابر تو اس پر زکاعت ادا ہوگی پھر جو قرض آپ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے اسے اپنے جمع شدہ مال میں جمع کرنے اور جو قرض آپ نے لوگوں کا ادا کرنا ہے اس کو منفی کر دیں تفریق کر دیں جو باقی بچے اس کے اوپر زکوۃ ادا ہو اسی طرح جانوروں کی بھی زکوت کا نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے چالیس بکریاں ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ ہوتی ہے ایک سو بیس تک ایک سو بیس سے اوپر ہو جائیں دو سو تک دو بکریاں اس کے بعد ہر سو پر ایک بکری اسی طرح اونٹوں کی زکوات بھی مقرر کی ہے گایوں کی زکوت بھی مقرر کی ہے جانوروں کی ایسے ہی زمین کی پیداوار اناج غلہ چارہ جو کچھ بھی زمین سے پیدا ہوتا نکلتا ہے اگر پیداوار پونے سولہ مان پونے سولہ من یا اس سے زائد ہو تو پھر دسواں یا بیسواں ایسا زکات ہے اگر زمین بارانی ہے بارش کے پانی سے شراب ہوتی ہے یا دریاؤں کے کناروں پر وہ نمی والی زمین ہوتی ہے اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر اس کے اوپر دسما حصہ ہے اور جس کو پانی خود لگانا پڑتا ہے خرید کر یا ٹیوبل ویل وغیرہ کے ذریعے تو اس پر نصف نسپر یعنی بیسواں حصہ دسویں حصے کا آدھا بیسواں حصہ یہ بیسواں حصہ دسویں سے آدھا ہوتا ہے ویسے دس بیس کا آدھا ہے لیکن بیسواں حصہ یہ دسویں حصے سے نصف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یعنی وہ فصل پیدا ہوئی ہے تو اس پیداوار پہ زکا کیسے ادا کریں جو خرچہ آیا وہ نکال کے اچھر دیں یا خرچے سمے کی خرچہ اللہ تعالی نے نکال دیا ہے جو زمین بارانی پانی سے بارش کے پانی سے شراب ہوتی ہے اس کے اوپر خرچے نہیں آتے ایک تو پانی کا خرچہ نہیں آتا اور دوسرا ویسے اس کے اوپر کھادوں اور اسپروں کا خرچہ بھی نہیں آتا اور فصل بھی نسبتاً زیادہ بہتر ہوتی ہے یہ اللہ تعالی نے اس پانی میں خاصا رکھا ہے اور جو پانی خرید کر لگاتے ہیں ان کو اور بھی کئی ٹنٹے کرنے پڑتے ہیں ٹیوب کا پانی جس سے فصل کو لگتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالی نے زکوٰۃ آدھی معاف کر دی ہے خرچوں کی وجہ سے کہ اس پر نصف نسپولوشن بیسواں حصہ ادا کیا جائے گا اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام سر اجناس پر زکوت ہے چاہے سبزیاں ہوں چاہے پھل ہوں چاہے چارا ہو چاہے گندم کپاس چاول جو بھی جنس زمین سے پیدا ہوتی ہے جب اس کی پیداوار پونے سولہ من یعنی پندرہ من اور تیس کلو یا اس سے زائد ہو تو اس پر زکات فرد ہو جائے گی اس کا عشر یا نصف العشر ادا کرنا ہوگا ایک روایت آتی ہے لئی شا فل خدر اس خدا کا کہ خدروات میں سبزیوں میں صدقہ نہیں زکوات نہیں لیکن وہ روایت کمزور ہے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی پھر اسی طرح زکوات ادا کرنے کا اصل مقصد ہے غربت کا خاتمہ یہ مقصود ہے زکوات میں اور جو اس کے علاوہ دیگر نفلی صدقات ہیں یا دیگر فردی صداقات جیسے کفارہ یا فطرانہ اس میں وقتی ضرورت پوری کرنا وہ مقصود ہوتا ہے مساکین کی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیگر صداقات ہیں اور جو زکوٰۃ ہے سالانہ اس کا بنیادی مقصد ہے غربت کا خاتمہ غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا کہ کسی ایک مسکین غریب آدمی کو ٹارگٹ کریں ہدف بنائیں اور اس کو سال بھر کی ساری زکات دیں اگر تھوڑی بنتی ہے تو دو تین بندے مل کر ایک ہی بندے کو ساری زکات ادا کریں تاکہ وہ اس سے اپنا کاروبار چلائے روزگار زندگی کا بندوبست کرے اگلے سال وہ زکوت ادا کرنے والا بن جائے زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ صحیح کم از کم زکوات لینے والا نہ رہے اور شروع اسلام میں مسلمانوں نے اسی طریقے سے زکات ادا کی غربت ختم ہو گئی آج لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دو غریب دھنگ اپنائے ہوئے ہیں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب کی کوٹھی پر رمضان کی ستائیس تاریخ کو زکوات ادا ہوگی اور مسکینوں کی لینڈ لگی ہوئی ہے اور حاجی صاحب سب کو ہزار ہزار روپیہ دے رہے ہیں کسی کا کچھ نہیں بنتا یہ بھیکاری پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ مسکین کو ذلیل کرو اس کو بھکاری بناؤ اور اس کو مسلسل ایسے ہی رہنے دو شریعت کا یہ مزاج نہیں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ زکاط ایسے انداز میں ادا ہو جس سے غربت ختم ہو اسی طرح کئی لوگ وہ سال بھر میں تھوڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑے پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں نکالتے رہتے ہیں سال کے اخیر میں ٹوٹل کر لیتے جی میری اتنی زکوت بنتی تھی اتنی یہ دا ہو گئی اتنی رہ گئی یہ بھی تماشا بنایا ہوا ہے زکوات کی ادائیگی کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہاں زکات مثال کے طور پہ ایک خاندان گھرانہ کمزور ہے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر ان کو مال دے دیا تو یہ ضائع کر بیٹھے ٹھیک ہے آپ سال بھر اپنے زکوٰۃ کے مال سے ان کی کفالت کریں یہ بات تو سمجھ آتی ہے لیکن کوئی فقیر آ گیا مسکین آ گیا مانگنے والا کوئی مدرسے والا کوئی مسجد والا آیا بس اس کو دیتے گئے کسی کو پانچ کسی کو دس کسی کو سو پچاس فخیر میں ٹوٹل کر لیا جی ہماری زکات ادا ہو گئی اور نفلی صدقات میں تو کسی کام کے لیے ہیں پھر صدقات کے مسارے وہ کل آٹھ ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے کی وضاحت کی ہے کہ صدقات فکار کے لیے فقیر وہ جو محتاج ہو سوال کرنے والا ہو مانگے محتاج بھی ہو اور مانگے بھی اور مسکین وہ جو محتاج ہو لیکن طلب نہ کرے مسکین کا اپنا کاروبار ذاتی بھی ہو سکتا ہے وہ ملازم تنخواہ دار بھی ہو سکتا ہے مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی آمدن اس کی بنیادی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کرے وہ مسکین ہے بنیادی ضروریات ہیں صحت خوراک لباس رہائش یہ بنیادی ضروریات ہیں اس کی آمدن سے اسراف و تبذیر کے بغیر یہ ضروریات پوری نہ ہو وہ بندہ مسکین ہے مثال کے طور پہ آج کے دور میں کوئی آدمی کارخانے میں کہیں ملازم ہے بارہ پندرہ ہزار روپے اس کی طرف ہے اور گھر کے سات آٹھ افراد ہیں یہ بندہ ممکن ہے سات آٹھ افراد ہوں بچے ہوں اسکول میں پڑھنے والے ان کی فیسیں پھر بیماری صحت ان کی خوراک کھانا پینا یہ پورا نہیں ہوتا اس سے آج کے مہنگائی کے دور میں اس کی کل آمدنی اتنی خاندان بڑا ہے یہ مسکینوں میں شمار ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اللہ سخانہ ہوا سا نے سرح پہ ذکر کیا ہے احمد سقینت فقانت علیم ساکینہ یا معلومہ فی البری وہ کشتی جس کو حاضر علیہ سلاۃسلام نے سوراخ کر کے عیب دار کر دیا تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی کہ یہ کشتی جو تھی یہ مسکینوں کی تھی جو مسکین یہ کشتی چلاتے تھے سمندر میں فارتہ میں نے اس کو عیب دار کر دیا کیوں کہ اس پار ایک بادشاہ ہے یا خود و کلّہ سفین وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآت میں ہے یا خود اللہ سفین وسبا جو کشتی صحیح سلامت ہوتی اس کو وہ غصب کر لیتا اس لیے میں نے اس کو صحیح سلامت نہیں رہنے دیا عیب دار کر دیا تاکہ کشتی بچ جائے ان کا کاروبار چلتا رہے اور کاروبار کر رہے ہیں کشتی کے مالک ہیں اور کیا کہا امینہ تو فکانت لی مساکینہ یہ مسکینوں کی ہے کشتی کے مالک ہونے کے باوجود مسکین یعنی وہ بندہ جس کی آمدن اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ کرے وہ مسکین ہے یہ سب جاہل ابن جو بندہ ان کے حالات سے واقف نہیں ہے نہ واقف آدمی ان کے حالات سے جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ بندہ بنیں گے اس کو لوڈ ہی کوئی ضرورت ہی نہیں بھی سیما ہوں آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے لا لایت اشافا وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں یہ مسکینوں کی صفات ہے بل عامرینا تیسرا گروہ عامرین کا یعنی جو سڑکے زکات کے مال کو جمع کر کے فقراء مساطین تک پہنچاتے ہیں ان کو بھی صدے زکات کے مال میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں عامل کا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ معمولی سا جس سے اس کا گزارا چل جائے آج کل تو عاملین کو وظیفہ اتنا دیا جاتا ہے جس سے ان کا گزارا بھی نہیں چلتا عامل کا وظیفہ معمولی تھوڑا جس سے اس کا صرف گزارا گزارا چل جائے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاملین کو کہا ہوا تھا جس کو شادی کی ضرورت ہے بیت المال کے خرچے پہ شادی کر لے کیونکہ عامل کا وظیفہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ شادی کے اخراجات برداشت کر سکے جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ اپنا ذاتی گھر خرید لے جس کے پاس خادم نہیں ہے وہ ایک غلام خرید لے بیت المال پہ اس سے زیادہ لے گا تو وہ غلول ہوگا خیانت ہوگی وظیفہ بھی اس کو ملے گا وظیفے کے ساتھ ساتھ تین بنیادی ضروریات خادم غلام جو ساری زندگی اس کی خدمت کرے گا اس کے مرنے کے بعد اس کی براثت بن کے اولاد میں جائے گا اور گھر مستقل رہائش یہ نہیں ہمارے ہاں وہ کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو پوری سوری جی گزارا کرنا چاہیے اللہ برکت دے گا اور اپنے گھر کے خرچے نہیں دیکھتے کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور پھر اگر کوئی رہائش مہیا کر بھی دیں مدرسے والے مسجد والے تو کیا ہوتا ہے جب تک مدرسے مسجد کے اندر مولوی صاحب ہیں رہائش ہے اس کے بعد چھٹی مولوی صاحب ساری زندگی ادھر گزار دیں بعد میں وہ رڑے میدان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامرین کے لیے کیا کہا تھا کہ وہ اپنی اپنے لیے ایک گھر وہ لے لیں شادی کا خرچہ گھر کا خرچہ اور ایک غلام یہ تین چیزیں لے لیں اس کے علاوہ صرف وظیفہ ملے گا پل عامرین علیحا پر اس قدر زکوٰۃ لگتی ہے پل وہ اللہ کی وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے مزید ان پر خرچ کرنا مثال کے طور پہ آج کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی معاشی حالت بالکل ابتر ہو جاتی ہے وجہ وہ اپنے معاشرے سے کٹ جاتا ہے سابقہ حالات اس کے اس تبدیل ہو جاتے ہیں اب نئے ماحول کے اندر نئی زندگی کے اندر آ گیا تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے زکط کا مال لگے گا مسلمان کوئی کافروں کی قید میں ہے اسے چھڑوانے کے لیے آزاد کرنے کے لیے زکات وغیرہ مین, مین جس پر خاں کی چٹی پڑ جائے مثال کے طور پہ ایک آدمی زمانت دیتا ہے دوسرے کی کہ ٹھیک ہے آپ اس کو رقم دے دیں کاروبار کے لیے بندہ ٹھیک ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ شان اس پر حاوی ہو گیا اور وہ اچھا بلا نیک آدمی فرار کر کے نکل گیا یا اس کا کاروبار تباہ ہو گیا اس صورت میں اس کو دیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو بوجھ ہے وہ اتر جائے اسی طرح سیلاب گدگان غلزلہ گدگان اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں آفت آتی ہے بیچارے مسکین ہو جاتے ہیں فی سبیر یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہے اور کچھ نہیں کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے اولی غاز فی سبیل اللہ غازی فی سبیل اللہ مجاہد فی سبیل اللہ پر سبقہ ذکر کا مال لگتا ہے ابن شبیر مسافر جس کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے مثلا کسی کی جیب کٹ جاتی ہے اب اس کے پاس گھر پہنچنے کے لیے کرایہ کوئی نہیں کھانے پینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں اس کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے صدقے زکات کے مال سے اس کو گھر تک پہنچنے کے لیے اس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھر تک چلا جائے یا کچھ وہ مسافر جو آپ لوگوں کی خاطر مسافر بنے ہوئے ہیں جیسے مدارس کے طالبا وہ امت کی خاطر ہیں مسافر گھروں میں رہتے اچھا کھا پی لیتے لیکن وہ سفر کر کے نکلے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں اور اس سفر کی حالت میں ان کے لیے وہ میس کا خرچہ وہ بھرنے کی طاقت قوت نہیں تو جس قدر وہ ادا کر سکتے ہیں ادا کریں باقی زکات کے مال سے کھائیں صرف مدرسے میں پڑنا یہ زکات کو حلال نہیں دیتا اس طرح سکول کالج میں جو آدمی فیس ادا کر سکتا ہے اگر کسی مدرسے میں پڑتا ہے تو مدرسے میں بھی اپنی رہائش اپنی خوراک اپنی تعلیم کی فیس ادا کرے مدرسے والوں نے نہیں بھی رکھی اللہ سے ڈرے زکوٰۃ نہ کھائے قوم کی محل کچہ نہ کھائے صاحب شربت ہے فیس ادا کرے اپنے طور پر مقرر کر لے کے میں اس قدر دے سکتا ہوں وہ دے اپنے صدقات و زکوات بھی مدرسے کو دے جہاں پڑتا ہے اور اپنی فیس بھی ادا کرے شاید حیثیت ہے یہ اسکول کالج میں پڑھتا تو تب بھی تو اسے نے سارا کچھ ادا کرنا تھا جو ادا کر سکتے ہیں کرے جو نہیں کر سکتے سفر کی وجہ سے ان کو رخصت ہے تو یہ خلاق ہیں اور ان سب کے لیے شرط ہے کہ یہ مومن موحد ہوں کسی کافر یا مشرق پر صدقہ زکات نہیں لگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو قدوم اگنیا اہم فتح عبدا فوقا ایمان کے اگنیا سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور اہل ایمان میں سے جو فوکارا ہیں انہیں دی جائے گی کافر یا مشرق کو صدقے زکوٰۃ کا بال نہیں لگتا ہاں کافیر مشرق پر آپ ویسے خرچ کر سکتے ہیں انسانیت کے ناطے تو فاطا نس کو دے لیں ویسے عطیات دے لیں زکات کے مال کے وہ لوگ مستحق نہیں راکعین اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی با جماعت انواد ادا کرو تو با جماعت نماد ادا کرنا بھی فرض ہے اقامت قانت کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی بندہ جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا الا منافقن کن بے ہاں ایسا منافق جس کا نفاق واضح ہو چکا ہوتا جس کے بارے میں پتا ہوتا کہ یہ واضح منافق ہے وہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا نماز وہ بھی نہیں چھوڑتا تھا وہ صرف جماعت سے پیچھے رہتا تھا الرَّجُلَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي حقاف آدمی اکیلا چل کے نہیں آ سکتا لیکن نماز با جماعت کی اتنی اہمیت تھی کہ دو دو آدمیوں کے سہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں آتا اس کو سخ میں کھڑا کیا جاتا سخ میں بٹھایا جاتا باجمات نماز ادا کرتا یہ حالت اور کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز باجماعت ادا کرنے کی ناسا بل بر وطن خوساک کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وہ انتم تک نون ال حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو آفا لاشا کی کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے یہ آر دلائی ہے شرم دلائی ہے بنی اسرائیل کو کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود نیکی کی طرف جاتے نہیں تھے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی اچھائی نہیں کرتا وہ کسی کو اچھائی کے لیے کہہ بھی نہیں سکتا اچھائی کے لیے کہنا ایک الگ حکم ہے اور اچھائی کرنا ایک الگ حکم ہے ایک نیکی سے اگر بندہ رہ گیا ہے تو دوسری تو ہاتھ سے نہ جانے دو مارے باشرے نے کہتا خود تو یہ کام نے کیا آگے سے مجھے کہتا ہے ایک بولوی صاحب سارو میں ستیب ہیں وہ کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے ادھر خا ہوتا ادھر کی وجہ سے بندہ نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو خطبہ بھی دے سکتا ہے ایک بندہ آیا اور اس نے آتے ہی خطبہ جمعہ کے آغاز میں اعتراض جڑ دیا کہ جی آپ بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں اب مولوی صاحب کو بھی غصہ چڑھ گیا کہنے لگے تو نے مجھے کہہ کہ دیا ہے بیٹھ کے خطبہ دینے پہ پتہ ہے مجھے کہ کھڑا ہو کے خطبہ دینا سنت ہے اگر میں نے سنت چھوڑی ہے تو سنت تو, تو نے بھی تو چھوڑی ہوئی ہے تو نے بھی داڑھی نہیں رکھی تو اب اس نے داڑھی نہیں رکھی تو اس کے اوپر ایسی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنا اتر بتا دیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں یہ بیماری ہے کہ جس سے کوئی ایک غلطی ہو جائے اس سے اصلاح کا حق بھی چھین لیتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں آج جو غلطی اس کے اندر ہے وہ اپنی وہ اصلاح کرے جو آپ کے اندر ہے جس کی وہ اصلاح کر رہا ہے آپ اس کی اصلاح کرو کوئی ادھر ہے تو وہ پیش کرو بتاؤ تو یہ بنی اسرائیل کو آر دلائی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے خود نیتیاں کرتے نہیں تھے تو یہ بہت بڑا جرم ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اہل جہنم میں سے اس کی پیٹ کی آتنیاں بھر نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا جیسے گدا چکی کے گرد گھومتا ہے آج کل تو مشینی دور ہے نا بٹن دبایا چکی چل پڑی پہلے وہ جانوروں کے ذریعے کام لیا جاتا تھا فرمایا ایسے گھومے گا جیسے گدا چکی کے گرد گھومتا ہے اہل جہنم کہیں گے تو تو تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا برائی سے نہیں روکا کرتا تھا تو تجھے کیا ہو گیا تو جواب دے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا خود نیکی نہیں کرتا تھا تمہیں برائی سے روکتا تھا خود نہیں روکتا تھا اس لیے یہ ادام دیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو بندہ دوسرے کو جو نیکی کرنے کا کہہ رہا اس کو پتا ہے کہ یہ نیکی ہے تو کرے خود بھی کرے جو دوسرے کو جس برائی سے منع کر رہا ہے خود بھی اس برائی سے رکے ایک تو آدمی جہالت کی وجہ سے کرتا ہے نا اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ برا کام ہے وہ سر انجام دے رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں بچارے اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی مرفول قلم رکھا ہے جہالت کی وجہ سے لا کی وجہ سے جو جانتے بوجھتے ہوئے کرے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے اور پھر جو دوسروں کو برائیوں سے منع کرے اور خود وہی برائی کر رہا ہو یہ بہت بڑا جرم ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وہ انتم تصرون کتاب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو افالہ ساخلون کیا تم عقل نہیں رکھتے اگر کرو ہوش کے ناخن لو کہ لوگوں کو برائی سے بنا کرتے ہو خود بھی رکو بس تعین وسط اور نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو مدد صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے شیخ البانی نے حسن قرار دیا اس روایت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی مصیبت کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے بذریہ نماز صبر کے ساتھ مدد اس کا مطلب ہے کہ بندہ نیکیوں پر ایمان پر ثابت قدم رہے متزلزل نہ ہو یہ بھی صبر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد دوسرا کو ہے دوسرا کوئی آزمائش بندے پر آ جائے بندہ اس پہ صبر کرے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے شریعت کی حدود کو پامال نہ کریں ایک عورت رو رہی تھی صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ جدا سدا کرنا ٹھیک نہیں ہے رونا پیٹنا تو مصیبت تجھیں پہ آئی ہے تو صبر کار کہنے لگی جس پر آئی ہے اس کو پتا تجھے کیا پتا اس نے پہچانا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کو پتا چلا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آ گئی ادھر پیش کرنے کی مجھے پتا نہیں چلا میں اب صبر کرتی ہوں آپ نے عند پھر اولا صبر ہوتا ہے اس وقت جب صدمے کا آغاز ہو اس وقت کا صبر صبر ہے بعد میں تو سارے صبر کر لیتے ہیں روز ہو کے صبر کیا تو کیا حال آبیر تم یہ کام ہے بہت بھاری نماز ادا کرنا صبر کرنا صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا اللہ رب العالمین کی مدد بدریا صبر بدری نماز طلب کرنا یہ بہت دیراں بار ہے بہت بھاری ہے بوجھل ہے اللہ خاش عید مگر خوشو کرنے والوں پر جو آج کرنے والے خوشبو کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں وہ کون ہے اللہ دینا اللہ کو لوگ ہیں <تصح> جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں زن کا یہاں پہ معنی ہے یقین وہ یقین رکھتے ہیں زن کئی معنیوں میں استعمال ہوا ہے زن شک کے معنی میں بھی ہے ذلنا ہم شک ہی کرتے ہیں صرف ہم یقین کرنے والے نہیں تو یہاں پر زن شک کے معنی میں ہے اسی طرح زن بمانا بد گانی تنی زن بہت زن افن گمان بد گمانی یہ زن کا مانا ہے زن کا مانا باطر بھی ہے ان لاگنی منل حق کی سی آ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو زن مختلف مرنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر زن سے مراد یقین ہے کیونکہ اللہ سبانا ہوا نے شروع میں کہا ہے نون وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو اسی معنی میں زن کو استعمال کیا ہے اللہ دینا ربیم یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ انہی راج اون اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی آخرت پر رجعت اللہ پر ان کا یقین اور ایمان ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے خوشول اختیار کرتے ہیں ڈرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ آخرت کا عقیدہ جس بندے کا پختہ ہو جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے قیامت کہہ بونی ہے مجھے میرے ہر عمل کا بدلہ سلا ملے گا وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے آج ادیخ پیار کرنے والا ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت کا یقین ہی جس کو نہ ہو پھر اس کے اندر خوشو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کرنے کی توقیق دے مما آ جائیا